الحمد للہ وقفا وسلام اللہ اباد ہلدین مصطفیٰ ام آباد ہجرت پر بحث کرتے ہوئے بحث چل رہی تھی اور ضمنی طور پر بات آئی دارالقف کی طرف سفر کرنا تو اس میں ہم نے اپنے مشائق اپنے سلف کے اقوال و فتوے نقل کیے تین شرطوں کے ساتھ آدمی کسی دار کا سفر کر سکتا ہے اور ان تین شرطوں, شرطوں کے بغیر کسی بھی مسلمان کے لیے دار کا سفر کرنا جائز نہیں اسی سے ملتا ہی جلتا ایک مسئلہ اور ہے دار القفر میں سکون اختیار کرنے کا دار القفر میں ایک قیام کرنے کا یعنی انسان دارال اسلام کو چھوڑ کر یا ایسے علاقے کو چھوڑ کر کے جہاں اس کا دین ایمان جان مان عقیدہ سب محفوظ ہے الانیہ طور پر اسلام پر عمل کرتا ہے شاعر کو قائم کرتا ہے کوئی دینی رکاوٹ اور پابندی نہیں ہے ایسے علاقوں کو چھوڑ کر کے کفر میں جا کر کے قیام کرنا وہاں بسنا اور وہاں اپنا رہن سہن بودھ باشی اختیار کرنا اس کا کیا حکم ہے اس سلسلے میں ہمارے اہل علم ہمارے مشائق ہمارے سلف اسلام کی روشنی میں کہتے ہیں کہ کسی بھی غیر مسلم ملک میں پہلا سفر تھا اس سے پہلے جو گئے تو سفر کرنا دو دن کے لیے چار دن کے لیے ہفتے اشری کے لیے سفر کرنا آج جو گفتگو ہم کر رہے ہیں سفر کے علاوہ وہاں قیام کرنا وہاں رہنا وہاں آباد ہونا وہاں بس جانا کسی غیر مسلم ملک میں آباد ہونا اور بسنے کا کیا حکم ہے اپنے دار اسلام یا اپنا وطن جہاں اس دین پر کھلی آزادی کے ساتھ عمل کرتا ہے شاعر قائم کرتا ہے اس کو چھوڑ کر کے دارالکفر میں جا کے آباد ہونا اس کا کیا حکم ہے تو دارالکفر میں قیام کرنے وہاں بسنے اور آباد ہونے کی دو عظیم ترین شرطیں ہیں بنیادی دو بنیادی شرطیں ہیں انہیں دونوں بنیادی شرطوں کے ساتھ آدمی کسی بھی دار القر میں ب وقت ضرورت کا قیام کر سکتا ہے وہاں رہائش اختیار کر سکتا ہے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنی دین وہاں قائم رہنے میں اپنی دین پر ات مطمئن ہو اپنے دین اطمینان اپنے دین ایمان پر قائم رہنے کا اسے یقین ہو کہ ہم یہاں اپنے دین پر اپنے ایمان پر اور اپنے عقیدے پر ہم قائم رہیں گے جیسے کہ جی پہلی بات ہو چکی ہے کسی بھی غلالت گمراہی وہاں جو کفر شیر حرام کاریاں منقرات ہیں ہم انشاء اللہ اس میں مبتلا نہیں ہوں گے اگر آدمی اپنے بارے میں بالکل مطمئن ہے کہ وہاں جانے کے بعد ہمارے دین میں کوئی فرق نہیں آتا ہمارے عقیدے میں ہمارے عمل میں یہ پہلی شرط ہے لیکن اس شرط کے میں ایک چیز اور شامل ہو وہ یہ کہ وہاں جس کفرستان میں ہم رہتے ہیں دہاں دار کفر میں ہم گئے ہیں ہم اپنے دین پر قائم رہنے کا یقین تو ہے یہ کافی نہیں اس کے ساتھ یہ بھی ہو کہ وہاں کے کفر و شرف اور برائیاں کرنے والے جو دارالکفر کے باشندے ہیں دل میں محبت نہیں ہونی چاہیے ایک چیز بڑی ہے نہ اس جگہ کی محبت ہو وہاں کے بسنے والے وہاں جو ہر طرح کے منقرات اور برائیاں کرنے والے لوگ ہیں ان کی محبت دل میں نہ ہو یہاں ایک چیز ہم ظاہر کر دیں ایک ہے محبت کرنا اور ایک ہے رواداری جس کو عربی مدارات کہا جاتا ہے اس کو ذرا سے دھیان نشیں کر کرنے سمجھے پہلے کہیں دونوں میں فرق نہ کرنے کے بنا پر غلط معنی سمجھ لیتے ہیں لوگ بات چل رہی محبت کہ آپ وہاں مقیم رہیں اپنے دین پر قائم رہیں اور اپنے دین پر قائم رہنے کے ساتھ ساتھ ذہن میں دل یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے کہ یہ جو کفار اور مشکین ہیں دل میں ان کی محبت نہ ہو اور وہاں جو برائیاں ہو رہی ہیں ان برائیوں کی, کی محبت اور دلچسپی بھی دل میں پیدا نہیں ہونی چاہیے محبت نہیں ہونا چاہیے محبت کس کو کہتے ہیں محبت فرق ہے محبت ہے کسی کو اچھا کسی کو بہتر سمجھ کر کے دل میں اس کی جو محبت پیدا رغبت پیدا ہو اس کو کہا جاتا ہے محبت کبھی کراوت کبھی احسان کبھی اس کے عروج و ترقی کبھی حسن و جمال دیکھ کر کے محبت محبت کا مطلب سمجھیں کسی کے اندر کوئی خوبی کمال دیکھ کر کے دل کا اس کی طرف مائل ہو جانا اس کو کہا جاتا ہے محبت کسی کو اچھا سمجھ کر کے کسی کو بے اچھا سمجھ کر کے دل کا اس کی طرح مائل ہو جانا اس کو کہا جاتا ہے محبت محبت نہیں ہو محبت کمانا آپ نے سمجھا المحبت ہی میل القلب کسی چیز میں یا کسی شخص کے اندر کوئی اچھائی دیکھ کر کے دل اس کی طرف مائل ہو جائے اسی چیز کا نام محبت چاہے دل سے کہیں چاہے زبان سے کہیں یا نہ کہیں کسی چیز کو اچھا سمجھیں گے تبھی آپ کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور دل جس کی طرف مائل ہو جائے اسی چیز کا نام محبت ہے تو آپ وہاں اقامت اختیار کریں غیر مسلم ملک میں پہلی شرط سمجھیں غیر مسلم ملک میں قیام کرنے وہاں بسنے کے لیے دو شرطیں ہیں پہلی شرط اپنی دین اپنے ایمان اپنے عمل میں اتنا کوی ہوں اتنا راسک ہوں آپ کو اپنا دین نبی کی شریعت اسلامی اخلاق اسلامی آداب اسلامی کردار کتاب و سنت کی اتنی زیادہ محبت ہے کہ دنیا میں آپ کہیں جائیں کچھ بھی دیکھیں کچھ بھی تو سنیں لیکن کسی کوئی چیز آپ کے دل میں جو اللہ اس کے رسول کی دین کی محبت ہے شریعت کی جو عظمت ہے اسلامی اخلاق و آداب کی جو اہمیت ہے اس پر کوئی چیز غالب نہ آئے کوئی چیز اس میں فرق نہ آنے دی اور اسی کے ساتھ دارولف میں وہاں کے دین وہاں کے اخلاق وہاں کے کلچر اور وہاں کے باشندوں کی محبت آپ کے دل میں نہ ہو یہ پہلی شرط ہے اگر اگر آپ اپنے تو مسلمان ہیں اپنے دین پر قائم بھی لیکن کفر کی شرک کی کفار کی وہاں کے کلچر کی وہاں کے بو وہاں کے رہن وہاں کے اخلاق اور وہاں کے گندے کردار بھی آپ کو اچھے لگتے ہیں تو بہرحال ایسی جگہ جانا آپ کے لیے جائے نہیں بلکہ اپنے دین پر قائم رہنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کی نفرت اور اداوت ہو محبت نہ ہو یہ ایمان کا سکھانا ہو کیوں قرآن پاک نے مومن بننے کے لیے شرط رکھی ہے کہ کفر اور کفار شرک اور مشرقین ان کے گفتار کردار کی نفرت آپ کے دل میں ہو نفرت ہو سورت المجادلہ کی آخری آیا لاتا جو دو قوم یو مین بلاہ ولیور سولہ ولکان اخوان او اور شیرت ہوں ہمارے نبی جس قوم کو ہم نے ایمان دیا آخرت پر ایمان رکھتا ہے جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اللہ پر ایمان جن کو ہم نے ایمان عطا کیا ہے ایسے لوگوں کو کبھی بھی اللہ اس کے رسول کے نافرمانوں سے محبت کرنے والا نہیں پائیں گے کسی بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے کفار مشرقین محرمات اور منکرات اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والوں کی محبت ان کے دل میں نہیں پائیں گے کیوں اللہ کی محبت اللہ کے دشمنوں کی محبت کبھی مومن کے دل میں اکٹھا نہیں ہو سکتی کافر ادو بلیل کافرین اللہ کے دشمن ہیں تو اللہ کے ولیوں کی محبت اللہ کی محبت اللہ کے دشمنوں کی محبت مومن کے دل میں کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتی اللہ نے فرمایا گھر چھ کفر کرنے والا کافر مومن کا باپ ہو بھائی ہو شوہر ہو بیوی بی ہو اولاد ہو بھائی بہن ہو لیکن چونکہ اللہ کے وہ نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ کو دشمن ہیں اس لیے ایسے لوگوں کی محبت مومن کے دل میں نہیں ہوگی اللہ اس کے رسول کی محبت پر نبی کی محبت پر ان لوگوں کی محبت کبھی بھی غالب نہیں آتی اسی لیے اللہ نے ان ساتھ رشرت المائدہ کیا لا ہے یا اہم اللہ تعالیٰ تخید الہود امن سارا ایمان والو یہود نصارہ کو دوست نہیں بناؤ کیوں بعض اولیاء او بعد وہ آپس میں ایک دشمن ہیں وہ میں کم اور تم میں سے جو ان سے دوستی ان سے دوستی کرے گا ان سے محبت کرے گا اللہ اس کو بھی انہی میں شمار کریں گی تو ایک چیز یہ ہے کہ پہلی شرط کسی بھی غیر مسلم دار القفر میں آباد ہونے کے لیے یہ پہلی شرط یاد رکھیں پہلی شرط کے ہیں دو دو پہلا حصہ کیا ہے دین پر کائم رہنا سو فیصد یقین ہے کہ آپ اس دار کفر میں رہ کر کے اپنی دین اپنے ایمان اپنے عقیدے اور قائم رہیں گے پابند رہیں گے اور اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ وہاں کفر اور کفار سے برے اور برائی سے آپ کے دل میں نفرت ہو اور بغض ہو ان کی محبت اور ان سے کوئی دلچسپی آپ کو نہ ہو محبت نہ ہو دل کا میلان نہ ہو اگر یہ دو شرطیں ہیں یہ دو چیزیں تو پہلی شرط آپ کے اندر پائی گئی غیر مسلم دار القفر میں ٹھہرنے کے لیے کیوں اگر آپ نے ایسا نہ کیا ان کی محبت کیوں؟ انس کے نفرت اور دل میں عداوت اور نفرت کیوں ضروری ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے محبت کا مانا بتاؤ کسی کے اندر کچھ خوبی دیکھ کر کے اچھا سمجھ کر کے دل کا مائل ہونا میلان اس کی طرف دل کا مائل ہوگا ملان ہوگا محبت ہوگی تو اس کے گفتار کردار بھی کل آپ اپنانے لگیں گے جہاں کسی کی اہمیت کسی کی محبت کسی کی عظمت دل میں آئی تو انسان فوری طور پر فوری طور پر ان کی طرف مائل ہو جاتا ہے اسی لیے اللہ اس کے رسول کی محبت دین کی محبت اتنی غالب ہو کہ اللہ کے دشمنوں کی محبت اور اللہ کے نافرمانی اور برائی کی محبت کے دل میں کوئی جگہ نہ ہو اللہ کے رسولی سے فرمایا من احب قومن جس نے کسی قوم سے محبت کیا وہ بھی انہی میں سے ہو جاتا ہے تو یہ پہلی شرط یاد رکھیں غیر مسلم میں قیام کرنے کے لیے وہاں اقامت اختیار کرنے اور رہائش اور بودباش اختیار کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں جن میں سے پہلی شرط آپ نے سنا اور اس کے دو حصے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو یاد کرنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کے تو فن سے فرمائے اقول و قولی ہادا واسطر اللہ